وسلا نبی ودری چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعلیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی ہم اس کا کروڑہ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسا ملک آزاد ملک عطا کیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ, ساتھ اپنا سانس لیتے ہیں اور زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں البتہ جو مسائل ہیں ہمارے ملک میں جس کا ہر ایک ادرا کرتا ہے بلکہ شاید کثرت کے ساتھ اس کے متعلق ڈسکشنس ہوتی ہیں اور ہر کوئی گویا کہ ایک ہی موضوع لے کر اس پر رنجیدہ بھی ہے تو اللہ تبارک و تعلی سے دعا ہے کہ ہمارا ملک امن اور سکون کا گہوارہ بنے اور ہمیں اس ملک میں اس طرح جینا نصیب ہو کہ ہمارے جان و مال عزت و برقع تحفظ ہو اسلام ایک عمدہ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں بے شمار مدنی پھولتہ فرماتا ہے جہاں قرآن میں نماز روزہ زکوٰۃ حج کے احکامات ہیں صدقات کے احکامات ہیں شراب جوئے کے احکامات ہیں بہت سارے احکامات ہیں وہیں ایک بہت ہی اہم ترین جسے فی زمانہ اتنا زیادہ اہمیت شاید نہ دی جاتی ہو لیکن قرآن پاک میں اس موضوع کو بھی ایک اہمیت کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے جو میرا آج کا موضوع ہے اور وہ گھر سے متعلق ہے چنا پہلے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کو بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ترجمہ کنزولی مان پھر اس دمن میں جو مدنی پھول ہمیں علماء مفسرین کرام نے میں کیے ان شاء اللہ از اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اب چکے یہ موضوع گھر سے متعلق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں اس وقت مجھے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ اور سن رہے ہوں تو ہر کوئی اپنے گھر اور اپنی عادت اور اتوار پر غور کرے اور آج تک جو بے احتیاطیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے چنانچہ میں اٹھارواں پارے میں سورے نور کی آیت نمبر ستائیس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا چناتے اللہ تبارک تعالی و تعالی ارشاد فرماتا یا منو اے ایمان والو لا تدخلو بوتن غیر اب اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ حتی جب تک تستا نسو و تسلیم اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکینوں پر سلام نہ کر لو رقم خیر القم لذک کر یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو یہ آیت نمبر ستائیس تھی جس میں ہمیں ہمارے رب کریم نے یہ ارشاد فرمائے کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکینوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو تو ہمیں یہاں پر دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب قرآن پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر اور اس کے آگے بھی جو کچھ ہمیں ارشادات ہیں اللہ نے چاہا تو اس پر کچھ عرض کریں گے یہاں پر اجازت دینے کے حوالے سے ہمیں جو احکامات عطا کیے گئے ہیں اس میں بڑے ہی کریمانہ اور بڑے حکیمانہ انداز میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک اجازت نہ لے لیں کسی کے گھر میں ہم داخل نہ ہو جس کا طریقہ ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنے والا اپنی آمد کی اطلاع کے لیے سلام کرے اور اگر اس پر سلام کی آواز گھر والوں تک نہ پہنچ سکے اس طرح کے بھی مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ روڈ پر دروازہ جیسے کہ بینگلوس وغیرہ ٹاؤن وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اب آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے تو اندر میں سلام کی آواز کہاں سے جائے گی تو اب اگر جیسے سلام کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو کسی طرح گھر میں رہنے والوں تک اپنی آمد کی اطلاع جیسے آج کل بیل کا سسٹم ہوتا ہے انٹرکوم کا سسٹم ہوتا ہے انٹرکوم میں میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ انٹرکوم میں بھی اس طرح کی بیلیں آتی ہیں جو میوزک نہیں کہلاتی تو میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مدھی کے ناصن کو بھی ارض کروں گا کہ کچھ اس طرح کے انٹرکوم لگائے جا سکتے ہیں کہ جس میں میوزیکل ٹین نہ ہو اور بھی ٹنیں آتی ہیں ہمارے گھر میں بھی انٹرکوم کی ترکیب ہے عرصے سے انٹرکوم کا استعمال رہا ہے تو کئی اور گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے وہاں بھی انٹرکوم کے استعمال دیکھے ہیں مگر ایسی جگہ بھی جانا ہوا جہاں انٹرکوم بجائیے تو باہر بھی جو انٹرکوم بجاتا ہے اس کو بھی موسیقی کی اور میوزک کی آواز آتی ہے جیسا کہ جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں آج کل کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوگا یا پہلے تو کسی کو موبائل فون پہ بات کرنے کے لیے کال کرتے تھے تو سامنے سے رنگ کی آواز آتی تھی اور ایک نان رنگ ہے ایک معروف رنگ ہے جو عموماً فون کرے تو سامنے سے بچتی ہے اب کو ایسی سروسز شروع ہوئی ہیں کہ وہ مطلب کہ سامنے سے کوئی اور آوازیں آتی ہیں یعنی کہ یوں سمجھیے کہ سروسز یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے کیا ٹیون رکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کال کریں تو سامنے سے عموماً بعض اوقات گانوں کی آوازیں آتی ہیں اب کال کرنے والا تو پھنس گیا نا کہ وہ کیا کرے گا وہ آپ کو فون ملاتا ہے تو آپ نے سامنے سے اس کے لیے نو انٹری رکھی ہوئی اگر وہ گانے پسند نہیں کرتا موسیقی کو پسند نہیں کرتا اور چونکہ یہ گناہ ہے تو برائے کرم اس کو بھی چینج کریں کمپنی میں آپ وہ کوڈ ورڈ بھی اس پہ پوری باقاعدہ کوڈ ہے کہ آپ یہ کوڈ ملا دیجیے تو آپ کی وہ جو اس کی جو اورجنل جو ٹین ہے اس پر چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سروس سے پرابلم آ جاتا ہے تو پھر یہ احتیاط کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سامنے والا گناگار مطلب وہ کیا گناگار وہ تو فون کر رہا تھا اس کو سامنے تو موسیقی کی آواز آ رہی ہے اب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں کیا حرکت کا اسی طرح اپنی ہی بھی جو موبائل فون میں جو آپ نے جو ٹین رکھی ہوئی ہے اس ٹین پہ بھی غور کر لیجیے رنگ رکھیے اس طرح کے رکھیے میوزیکل ٹین بنا کر نہ بڑے بڑے مذہبی مطلب والوں کو میں نے تو میں کیا اس کو ارض کروں کہتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے داڑھی والے نمازی لوگوں کے موبائل سے بھی ایسی آواز آتی ہے کہ کیا, کیا ارض کرے یعنی باقاعدہ ایک تو موسیقی ہے وہ جو بالکل ناجائز ہے اور بعض ایسے بے باک ہیں کہ بالکل گانا پراپر گانا مطلب بالکل گانا بولا جا رہا ہے اور جھٹکا لگ جاتا ہے کہ یہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو جب دیکھے بھائی وہ فلاں کے موبائل فون میں گانے کی آواز آ رہی ہے جب اس کا چہرہ دیکھے تو وہ تو داڑی والا نمازی اور مذہبی آدمی معلوم ہوتا ہے تو اب دیکھیں مذہبی ہو یا نہ ہو نمازی ہو یا نہ ہو وہ ایک اپنی جگہ پر بحث ہے لیکن گانے سے بچنا تو پڑے گا نا موسیقی سے تو بچنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی کر لیجئے اور اب تک جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اس پر تو بھی کر لیجیے بات چلی تھی گھروں میں بیل بجانے کی آواز ہے یعنی گھر میں گھر کے اندر اطلاع دینی مقصود ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی باہر آیا ہے پھر اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ داخل ہونے کی اجازت نہ مل جائے اور اگر گھر والے اجازت نہ دیں بلکہ واپس ہونے کے لیے کہیں تو کسی قسم کی ناراضگی یا بدگمانی کے بغیر واپس ہو جائے اس کا بیان بھی اسی کے آگے قرآن پاک کے اندر موجود ہے جو ابھی میں نے آیت نمبر ستائیس بیان کی اس کے آگے اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ لکو مرجیو فرجیو ہوا از کا لقم وہ لو بیما تائمل علیم ترجمہ کنزول ایمان اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے کیا فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے تو یہ آگے یہاں بھی اشارہ فرمایا آگے مزید کا مضمون موجود ہے فائدہ میں اس کو پورا کر کہ اگر تمہیں واپس جانے کا کہا ہے تو واپس چلے جاؤ اور بدکماری مت کرو کہ اسے کیوں مجھے اندر نہیں آنے دیا انشاءاللہ شاء اس کی بھی پوری وضاحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا یعنی یہاں پر ایک ایسے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاتے ہو تو میں اس میں تھوڑے سے آداب اور اخلاق مینرس وغیرہ کی بھی کچھ اپنی ناقص عقل کے مطابق آپ کو مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا اول تو کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی کسی کے یہاں جانا ہو تو پہلے سے کوئی ایسی کانٹیکٹ ہو کے میں آنا چاہتا ہوں اجازت لے لی جائے بالخصوص جو معروف یا مشہور قسم کے لوگوں یا دینی یا دنیاوی حوالے سے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصروف لوگ ہوتے ہوں گے اسپیشلی جو علماء اور مشاہق ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اور بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس جانا ہے تو ان کے پاس جانے سے پہلے اول تو اجازت پہلے سے ترقی وہ تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ اگلے کو بھی ذہنی طور پر وہ تیار ہوتا ہے چلیں آپ کسی کے یہاں پہنچ گئے جب آپ کسی کے یہاں پہنچے اور آپ نے بیل بجائی اب بیل بجائی یا کسی طور پر اس کو سلام کیا سلام کا جواب اندر سے بل پر جیسے کہ آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے آپ کو ریسپانس نہیں مل رہا ہے تو ہمیں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں داخلے کی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ اور اس پر برا نہیں لگانا اسے بدگمانی نہیں کرنی کہ یار اندر بیٹھا ہوا ہے بھائی اندر کا ہے بھائی میرے سامنے بھی گیا اندر میں تو بھی تو میں پیچھے بھاگا تھا اس کے کہ یار میں جا کر اسے مل لوں اور اندر جا کر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا یعنی یہ بھی آپ کا سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ گمان بھی قائم نہیں ہو رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر میں بولا بھائی نہ ہو جسے مجھے ملنا ہے آپ کے سامنے وہ گھر کے اندر گیا ہے اب بھی نہیں کھول رہا میں آواز دے رہا ہوں دروازے بجا رہا ہوں کہہ رہا ہے ارے کھولو کھولو اچھا وہ اندر تو پوچھ نہیں رہا کون پھر بھی نام پر نام بتایا جا رہا ہے کھولو بھائی میں آیا ہوا کھولو یار اب نہیں کھول رہا وہ آپ کو خراب لگ رہا ہے کیوں خراب لگ رہا ہے جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ آپ بولو گے اسے کھولا کیوں نہیں ہو سکتا یہ اندر جاتے ہی اس کو باتھ روم میں جانا ہو اس کو استنجا کرنے کے لیے جانا ہو کوئی بھی اس کی ضروری آ جائے تو چلا گیا ہو اب وہ اندر سے کیسے کھلے گا آپ کو اس نے کوئی مطلب کہ وہ آپ کا وہ الیکٹرانک لاک کا بٹن کو اندر تھوڑی لگایا ہوا ہے کہ وہ اندر بھی آپ کی آواز آنی چاہیے ہو, جس حالت میں بھی ہو سویا ہوا ہو جاگرا ہو اس کا کام ہے کہ آپ کی آواز آئے اور ٹھا کر کے وہ الیکٹرانک لاک کا بٹن دبائے اور حضرت کے لیے دروازہ کھل جانا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر گیا ہو کہ بیچارے نہ ہو سکتا ہے شاید نماز نہ پڑھی ہو کسی بھی عذر کے تحت اور نماز کا آخری وقت تو رو فوراً اس کو وضو کرنی ہے نماز پڑھنی ہے یا آپ گئے ایسے موقع پر ایسے نارمل چلے گئے اور وہ نہیں کھولنا چاہ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہے کسی بھی وجہ سے بیٹھنا چاہ رہا ہے کیونکہ گھر کو قرآن ہمارے لیے آرام اور سکون کی جگہ فرما رہا ہے سورج نخل کے اندر فرماتا ہے مطلب اس طرح کا خلاصہ مضمون ہو ہے کہ گھر کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے آرام اور سکون کا ایک مقام بنایا ہے اب ایک شخص اپنے گھر میں گیا میں تھکا رہا اپنے گھر پہ, پہ پہنچا ہوں میرا نیج آ رہا کسی سے ملنے کا گھر میں جاتے ہی کوئی پریشانی آ گئی کوئی ایسی الجھن آ گئی گھر میں کوئی سا ٹینشن آ گیا کوئی بچوں کی پریشانی آ گئی بچوں کی امی کے ساتھ اب گھر میں داخل ہوتے ہی دروازہ کھلا دروازہ کھلتے بچوں کی امی نے چڑھائی شروع کر دی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوگا یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں افطار کا ٹائم تھا میں پکاؤں گی اگر آپ پیچھے سے پہنچ رہے ہو اب وہ گھر میں لگا ہوا کے کے, کیا, کیا میرے گھر میں کھولے دو دو, گا گھر کے اندر مسئلہ پھنسا ہوا ہے کوئی نہیں کھول سکتا اب ایسی سورج میں کیسے کھولے گا ہو سکتا ہے کہ وہ چلے ٹینشن نہیں ہے بیوی بچوں کا بیٹھنے کو پسند کر رہا ہے اس سے کوئی گھرے لو قسم, گھرے لو خاص قسم کی بات کر رہی ہے اس کو چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کر آج اس کو موقع ملا کہ تربیت کروں وہ نہیں کھولنا چاہ رہا یعنی اگر آپ غور کریں تو ایسے سینکڑوں میٹر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھکا ہارا ہو بچہ اس کا ہسپتال میں تھا تھکا ہارا گھر پر آیا ہے بیچارہ رات کا جاگا ہوا اور اب وہ کچھ سونا چاہ رہا ہے اور اپنے بولے گئے میں جا کر گھنٹی بجا اور وہ کھولے تو یاد رکھیے کہ نہیں کھولتا یہ اس کا شرعی حق ہے وہ نہیں کھولتا اس کا شرعی حق ہے وہ نہیں کھولتا اسی طرح آپ کسی کو کال کرتے وہ نہیں اٹھاتا تو اس پر کیا واجب تھا کہ وہ آپ کو فون اٹھائے پھر ہم بدگمانیاں کرتے ہیں یہ بدگمانیوں کے بڑے دروازے ہیں جنہیں بند کیا جا رہا ہے یہ گی کے بہت بڑے دروازے جنہیں بند کیا جا رہا ہے یہ آپس کی ناراضگیوں کے بہت بڑے دروازے جسے بند کیا جا رہا ہے گھر میں رہنے والے کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نہیں کھولے وہ نہیں اجازت دیتا وہ نہیں ایزن دیتا اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کے دروازے کسی کے دروازے پہ جاؤ اور تم اطلاع دو اور اگر تمہیں ایزن نہیں ملتا تمہیں واپس لوٹنے کا کہا جائے تو تم واپس لوٹ جاؤ میں کہتا ہوں اگر یہ بھی کہا جائے کہ واپس چلے جائیں پلیز تو ہمیں بلا مطلب کہ برا لگا ہے واپس چلا جانا چاہیے تمہارے لیے بہت ستھرا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں واپس واپس جانے کو کہا جائے تو واپس لوڑ جاؤ ہم تو نیچے جا کر بھی اس کی خوب مطلب کلاس لیں گے جب گھر جائیں گے تو گھر میں پوچھیں گے کیا ہوا میرا قدوی ارے اب وہ جو گھر میں کی بت کریں گے گھر میں جو مطلب اس کے اوپر توہمت اور بہتان باندھیں گے پھر وہ جو گھر والے پھر جو, جو, جو آپ کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو ملیں گے اور کنیکشن جو جڑے گا پھر جو گناہوں کا جو ایک بلاسٹ ہوگا اس کی بات کرنے جیسی نہیں ہے صرف ان اصولوں پر ان آداب پر ان معاشرتی وہ جو اخلاقیات جو ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں اس پر عمل پیرا درست نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں گھر میں آنے جانے کے حوالے سے ہمیں اسلام اور قرآن ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کسی گھر پہ جانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح جاؤ سلام کرو اجازت لو تم سے پوچھا جا اپنا نام بتاؤ تو یہ سارے طریقے کار ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ ایک دوست میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت کے لیے فرمایا السلام علیکم و اللہ حضرت سعاد نے سنا اور آہستہ سے جوابا وعلیکم السلام و اللہ میرے کا صلی اللہ تعالی نے ان کی آواز اور ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچی دوبارہ سلام ارشاد فرمایا دوبارہ انہوں نے آہستہ جواب دیا تیسری بار سلام ارشاد فرمایا تیسری بار آہستہ سے جواب عرض کی تو میرے آکا صلی اللہ عصر تھوڑی دیر ٹھہرے پھر انتظار کے بعد واپس ہونے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہوئے دوڑے آپ نے فرمایا سعد ہم نے تین مرتبہ آپ کو سلام کیا اجازت کے لیے لیکن کوئی سلام کا جواب نہ آیا اس لیے ہم واپس جا رہے تھے تو حضرت سیدنا نہ سید سعد ربدی اللہ تعالی عنہ نے مودبانہ عرض کیا اقا یا میں نے آپ کا سلام سنا اور تینوں بار جواب عرض کی لیکن آہستہ تاکہ میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار سلام عطا فرمائیں سلام کی برکت لینے کے لیے سلامتی کی دعا ہے نا تو یہ ان کا ایک عشق بھرا اور محبت بھرا انداز تھا مگر اس میں جو عرض کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و کا ایک انداز ہمارے پیش نظر ہو کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں تو اس انداز سے جائیں کہ ہم سلام کریں اور سلام کر کے اندر آنے کی اجازت لیں ساتھ ہی اور بھی چند روایتیں سنیے حضرت عبداللہ بن بسر ربی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ وہ عموماً اکثر دروازوں پر وہ کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کوئی مطلب ایسی چیزیں حائل نہیں تھی جس سے وہ اندر نہ جھانکا جا سکے تو اس لیے دائیں یا بائیں کھڑے ہونے کا تھا ابھی اب اسی کو ایک کاش ہم اختیار کرے گے جب بھی کسی کے ویسے بھی دیکھیں بیل جو ہے نا بیل بجاتے تو بیل ہوتی سائڈ میں کبھی بیل دروازے کے بیچ میں نہیں لگی ہوئی ہوتی کہ ہم دروازے کے سامنے جا کر بیلیں بجاتے رہے بیل ہوتی سائڈ میں دائیں ہوتی ہے یا بائیں ہوتی ہے تو جب بھی کسی کے یا مطلب کہ ہم جائیں تو پہلے جب بیل بجانی تو بیل بجا کر میرا مشورہ یہ کہ پھر تھوڑا سا باہر نکل کر کھڑے ہوں کیونکہ عموماً گھروں کے اندر باہر دیکھنے کے لیے دوربینیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہوا ہے تو اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آیا ہوا ہے تو دیکھ لے پھر بھی نہیں کھولتا دیکھا اس کو نہیں مزہ آئے نہیں آنے دینے اس کو بات ایسے سمجھدار ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ آ جاتی کہ کسی نے دوربین میں دیکھا ہے کیونکہ وہ دوربین میں جھانک رہا ہوتا ہے تو دوربین میں جھانکتا ہے تو وہ اجالا ہوتا ہے یا کوئی ایسی وائٹنس ہوتی ہوگی اور پھر جب کوئی آنکھ لگا کر دیکھے گا تو وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا تو سمجھ آئے گا یار کسی نے دیکھا ہے اب اس کھولنا نہیں ہے اب وہ جا کر بولے گا یار وہ آیا دوربین میں مجھے دیکھا دیکھنے کے باوجود سے دروازہ نہیں کھولا پڑھا پہنچا وہ آدمی یار نہیں چھوڑاؤں گا اس کو میں اب بولو گے میرے پیسے نکلتے دے تب بھی نہیں آنے دیا یہ سب چیزیں دیکھیں یہ اس میں آپ علماء سے رابطہ کرے گی کہ ایسی صورتوں کے اندر آپ کو کیا دروازہ توڑ کر چلے جاؤ گا گھر کے اندر تو ویسے ہی جس کو قرض دیا گیا اس کے ساتھ وہ نرمی کرنے کے ویسے روایتوں کے اندر بیانات موجود ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دائیں یا بائیں کھڑے رہیں اور چونکہ دروازے سے باہر دیکھنے کی کون آیا حاجت ہوتی ہے لہٰذا کچھ ایسی ڈائریکشن پر تھوڑا سا دائیں بائیں یہ سب باہر نکل کھڑے ہو اب بیل بجائے بیل بجا کر اب دیوار سے ٹیک لگا کر ہی کھڑے ہو گئے اب وہ دیکھ ہی رہا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کون آیا کون نہیں آیا تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے حالات بھی کیسے ہیں اگر کوئی نظر نہ آئے تو کون دروازہ کھلے گا پھر وومن بلڈنگوں کے اندر بچے وغیرہ شرارت کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا نہیں بولا کہ میں نے دروازہ بجایا کھولا نہیں تو اس میں اپنے آپ کو ذرا سا دیکھیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے سامنے نہ کھڑے ہوں دائیں میں کھڑے ہوں لیکن اسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوں کہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو دیکھ سکے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ در اقدس پر حاضر ہوا تو اندر آنے کی ایجاد کی کہ تو ارشاد ہوا کہ کون تو میں نے عرض کی میں ہوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا انا انا میں تو میں بھی ہوں یعنی طلب اجازت کے لیے نام بتانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون آنا چاہتا ہے میں میں نہیں کرنا چاہیے اس لفظ سے شخصیت کا پتہ کیسے چل سکتا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی پوچھے اندر سے آپ نے سلام کیا یا کوئی کسی انداز سے آپ نے اندر میں اپنے آنے کی اطلاع دیتی اب اندر سے ایک آواز آئے گی کون اب یہ بھی آواز پتہ نہیں آتی کہ نہیں آتی کون تو یہ بھی نیت کرے کہ اندر سے پوچھنا ہے کون تو باہر والا جو آیا ہے وہ جواب میں اپنا نام بتائے اور نیت اگر اس حدیث پر عمل کرنے ہی کرے گا اللہ تعالی نے چاہا تو اس کو ڈیر و ڈیر ثواب ملے گا جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کچھ یوں اجازت آپ نے کی سلام و کا یا رسول اللہ آ عمر اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ پیشی بتا دیا اپنے نام بتا دینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں یہ عموماً گھروں کے اندر ہوتا ہے بچہ اندر سے پوچھ لے کون ابا کا ویسے موڈ خراب ہے کولو میں ہوں اے بھائی پہلے سے بچہ اندر میں ڈر کے بھاگ جائے گا امی آج سے دروازہ نہیں کھلتا اب وہ لگتا ہے کسی سے لڑ کر ایک طرف آپ جب بھی گھر آنا بنا کرش کیجیے کہ گسا گھر کی دہلیز کے باہر رکھ دیجیے گھر کو امن و سکون کا گھیوارا بنا جب آپ اپنے گھر کے اندر موڈ آف کر کے یا مطلب یوں اس طرح کس کی کیفیت میں آئیں گے تو بچوں پر گھر والوں پر کیا بیتے گی جس طرح ایک مرد چاہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو مجھے میرے گھر والوں کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئے اسی طرح भी والے کہ فرد گھر کے اندر آئے شوہر آئے یا والد آئے بیٹا آئے تو ان کا بھی کوئی مسکراتا ہوا کوئی اخلاقیات والا ہے کوئی خندہ پیشانی کے انداز میں آتا ہوا ان کا کوئی وجود ہو جس سے ہمارے گھر کے اندر خوشی داخل ہو اور اگر تھکن کے مارے گھر والے چور ہیں تھکن کے مارے گھر والے چور ہیں آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر آپ کی خوش اخلاقی دیکھ کر کیا عجب کہ ان کی تھکن دور ہو جائے اور اگر بالفرض کے اگر کوئی شخص آیا ہے والد صاحب آ گئے شوہر آ گئے، یا کوئی بیٹا وغیرہ ہے اگر آیا ہے تو دیکھیں کسی کے ساتھ باہر کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے پیسوں کے مسائل ہو سکتے ہیں قرض کے مسائل ہو سکتے ہیں تنخواہ کے مسائل ہو سکتے ہیں اور راستے پر پریشانی آ سکتی ہے رش کے مسائل ہوتے ہیں تھکن جیسی تیسی لگی ہوئی ہوئی تھی ہو سکتا ہے سر میں درد ہو رہا ہو سکتا ہے پیٹ تکلیف کر رہا ہو کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو نہیں ہوتا بعدوں کا مزاج تو میں یہی عرض کروں گا ہمارے اسلامی بہنوں سے بھی بچوں سے بھی مدنی منوں سے بھی کہ جب بھی اس طرح گھر میں ابو آئیں یا کوئی بڑے بھائی آئیں اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کا اگر شوہر آتے ہیں تو برائے کرم کوشش کیجیے کہ آپ اول ہی مسکراتے ہی ہوئے مطلب کہ وہی جو ایک آ, انداز ہے گھر میں آنے جانے کا اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک ترکیب بنائیے تاکہ اچھا ہو جائے اب آپ کو تکلیف ہے تو زیادہ گیٹ سے تکلیف کا شروع کرنا پر ضروری نہیں ہے آ جائے بیٹھ جائے تھوڑا سانس لے لے پھر موقع مہد دیکھ کر آپ کو یہ عرض کی تھی آپ یہ نہیں لائے یہ عرض کی تھی یہ نہیں لائے عرض و معروف کی ڈسکشن چلے گی نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ محبت اور پیار گھر کے اندر رہے گا گھر ایک مطلب کہ انسان کی بہت بنیادی جگہ ہوتی ہے انسان دنیا میں لاکھ باہر گھومتا پھرتا ہے اگر گھر میں ٹینشن ہونا تو باہر کچھ نہیں کر سکتا نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے نہ خوشی ملتی ہے بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اسی طرح اگر شوہر ناراض ہو چڑچڑاپن ہو ڈانٹتا ہو چارتا ہو تو وہ گھر کی عورت بھی مطلب بس وہ کمپرومائز والے ہوتے ہیں ہمیں کمپرومائز کے ساتھ ہم کب تک چلیں گے محبت کے ساتھ چلے پیار کے ساتھ چلیں کمپرومائز کر کے کب تک چلتے رہیں گے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا نفس کی قربانی دینے کا خواہش کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں اور اس کے لیے کہ یہ شوہر دیکھے کہ مطلب میرے بچوں کی جو امی ہے اسے کیا بات ناپسند ہے وہ بھی ترک کرے نا کیوں نہیں ترک کرتا اسی طرح بچوں کی امی دیکھے کہ مطلب بچوں کے ابو کو کیا بات ناپسند ہے تو وہ بھی ترک کرے نا وہ کیوں نہیں ترک کرتے وہ اپنے مزاج پر اڑی ہوئی ہے وہ اپنے مزاج پر اڑا ہوا ہے وہ بولتی ہے کہ میرے جیسے ہو جا وہ بولتا ہے کہ میرے جیسے ہو جا اب یہ تو اس سے تو نہیں نا گھر بنے گا اس سے تو لڑے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھنے, دیں. سمجھنے کی کوشش کریں میاں بیوی ایک مطلب کے دو ویر ہیں یہ پہیے ہیں بیلنس کے ساتھ چلیں پر اس سے بچوں بچے, بچے افیکٹ ہے اسی طرح بچوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کا مزاج کیسا ہے کیونکہ بچوں کو اپنے والدین کے مزاج کے مطابق ان سے سلوک کرنا ہے تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو ان کی دل سے دعائیں نکلیں اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کے مزاج کا بھی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو اس کا لحاظ رکھیں دیکھیے جب ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ کمپرومائز کریں گے اے, نبھانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے مزاج کے لیے ہم قربانی دیں گے امید ہے گھر کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا کل دو تین دین سے سوالات آ رہے ہیں کہ جناب دعا کریں کہ ہمارے شہر میں امن آ جائے ہمارے ملک میں امن آ جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھر میں کتنا امن ہے آپ کے فیملی ممبر میں کتنا امن ہے آپ کے رشتہ داروں میں کتنا امن ہے گھر کے چار افراد دس افراد بارہ افراد ہیں ایک فیملی ممبر سے ہم آپس میں امن پیدا نہیں کر پا رہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں لوگ یہ لاکھوں لوگ بھی امن میں آ جائیں آنا چاہیے سب کو امن میں آنا چاہیے سب کو سکون میں آنا چاہیے سب کو راحت میں آنا چاہیے لیکن ہم اپنی عادتوں کو دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر امن پیدا نہیں کر سکے ہم اپنے بچوں بیوی اور یہ جو گھر کے جو چند دس بارہ افراد ہیں ہم آپس کے اندر ٹینشن میں رہتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی فائٹ ان ہاؤسائٹ ان ہاؤس کا لیبل لگا ہوا ہے لڑائی ہو رہی ہے ڈرائی ہو رہی ہے چند دن وہ شروع ہو جاتی ہے مفاہمت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کوئی فائر ہو جاتا ہے وہ یا تو عورت کچھ کہہ دیتی ہے مرد کچھ کہہ دیتا ہے یا بچے کو دام کر دیتے ہیں گھر میں والدین ہوتے ہیں تو ان سے کوئی مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی قیل وال ہو جاتا تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد تو ہمارے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے شہر کی بات اور ملک کی بات اور دنیا کی بات تو بات کی کرنے کی ہے اس تو تھوڑا غور کیجیے آپ بولیں گے یار حل کیا برداشت قوت برداشت پیدا کیجیے اپنے اندر جس کو ہمارا ٹالرنس کہتے ہیں بردباری پیدا کیجیے ہر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ہی بات کرے گا ہر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ہی آپ سے سلوک کرے گا یہ کب ضروری ہے ہم کب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا تو قوت برداشت پیدا کریں اپنے گھر کے اندر جب یہ عادتیں ہماری ہوں گی تو ڈیفینےٹلی اس کا اثر محلے پر ہمارے پڑوسیوں پر پڑے گا جب ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں پر اس کا اثر پڑے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کا اثر شہر پر اور ملک پر پڑے گا سب سے بنیادی چیز میرے اپنے کردار کی اصلاح ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے میں اس طرح نرم ہو جاؤں کہ میں دبوں مجھے برداشت ہو جائے میں کسی کو نہ دباؤں اگر مجھ پر ظلم ہو تو ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا مگر میں کسی پر ظلم نہ کروں اگر یہ انداز ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو بات گھر کی چلی تھی تو وہی کہ وہ میں نے کہا تھا کہ وہ کالنا میں آیا ہوں یوں کر کے تھوڑا سا تو پھر میں گھر کے بعد بیاں اب اپنے گھر میں بھی بندہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو اجازت لے لینی چاہیے یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا کہ آکر جب میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو کیا اس سے اس سے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت لوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہاں اس نے عرض کیا میں اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہوں یعنی وہ گھر میرا ہی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس سے اجازت طلب کرو پھر اس شخص نے عرض کی آقا میں تو اپنی ماں کا خادم ہوں یعنی بار بار آتا جاتا رہتا ہوں پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے پس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس سے اجازت مانگو کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو ارض کیا نہیں سر پھر اجازت لے کر اندر داخل ہو یہ کتنی ایک سمجھانے کے لیے میرا کا صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنا ایک وہ کہ سمجھ میں آ جائے اس کے ارشاد عطا فرما دیا کہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی تو جیسے گھر ہے نا اب عورتیں اپنے حال میں ہوتی ہیں اگر ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع دے دیں بیٹا اطلاع دے دے شوہر اطلاع دے دے آپ بولے شوہر کو کیا ضرورت ہے اب شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسے پردے کی بات تو ہوتی نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ وہ مطلب کہ ایسی بھی تو چیز ہو سکتی ہے کہ بیوی نہ چاہے کہ یہ میرے شوہر کے اوپر میرا یہ مطلب کہ معاملہ ظاہر ہو ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسی عورتیں ملنے کے لیے ہوئی ہوں اتنے بعد اگر پروس ملنے کے لیے آ جاتی ہیں، یہ ملنے آ جاتی ہے فلاں رشتے دار ملنے کے لیے ہیں اور آپ مطلب جو اٹھا کے چلے جائیں تو بھی ایک بدمزگی ہونے کا اور ایک اچھا ماحول نہیں رہے گا آخر نقصان کیا ہے ایسا کیا شک و شبے کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ آپ چپ چپا کے گھر میں داخل ہونے کو پسند کرتے ہو اعتماد کرنا سیکھیے اپنے گھر والوں پر اعتماد کرنا سیکھیے بچوں کی امی پر اعتماد کرنا سیکھیے بچوں کی امی کو چاہے بچوں کے ابو پر اعتماد کرنا سیکھے اعتماد کی فضا قائم رہے گی ان شاء گھر کا ماحول مدنی ماحول بنا رہے گا آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جب کبھی باہر سے آتے تھے تو خنکارا کرتے تھے اہم! کرتے نا یعنی آنے کا نوٹس دینا اہم! اہم! کچھ بھی کر کے آنے کا نوٹس دینا کہ اگلے کو پتہ چلے کہ میں آ رہا ہوں تاکہ اس کو اگر اپنے آپ کو سمیٹنا ہے تو سمیٹ لے اور ہم بھی سوچیں کہ کوئی ایسی چیز کیوں ہمیں نظر آ جائے جو ہمارے دل کے اندر بھی وہ کوئی فتنے کا سبب بنے ایسی تجسس کی عادت ہمارے کیوں بنتی ہے کہ اتنا چوروں کی طرح جاسوسی کی طرح گھر میں داخل ہونا ہے ہو سکتا ہے اس کے کوئی اسباب و علماء اجازت دیتے ہوئے ایک الگ بات ہے میں ایک مینرز کی بھی بات کر رہا ہوں تو کنکارا جائے اللہ کی کروڑ رحمت و امیر سنت پر ماشاءاللہ دیکھیں امیر سنت کی اجازت ذکر میں آپ کو ایک ان کے متعلق وہ ان کا انداز بھی عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر سنت ابھی یہاں فیضان مدینہ میں بھی اپنے مکتب سے کسی اور مکتب میں جانا چاہتے ہیں جیسے میں کسی اور مکتب میں حاضر ہوں تو باہر سے ہی کرتے ہوئے اور اس طرح کہہ رہے کہ مطلب کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں میں حاضر میں آ رہا ہوں تو اسی طرح اپنے گھر میں بھی دیکھا اب گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں تو کھنکارتے ہوئے جاتے ہیں بالکل یہ دیکھی ہوئی عرض کر رہا ہوں اور آ, کبھی کوئی آتا ہے گھر پر تو جب دروازہ بجائے گا تو باقاعدہ باپا نے اگر سنی کسی کے آنے کی آواز تو ڈائریک کی سو کون یہ براہ راست سوال کرتے ہیں یا کبھی باپا باہر ہو اور کوئی کہے کہ کون تو جواب میں اپنا نام بتاتے ہیں تو یہ ایک مینرس ہے پھر ایک اور بہت خوبصورت بات میں نے امیر سنت کی دیکھی ہے آپ کے ساتھ بات میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہی بھی میں نے عرض کی نا کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ اور دوسرے کا خیال رکھنا کہ امیر سنت جب کیا کہتے ہیں ہاں کسی کے پاس کوئی کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ کسی اور مکتب میں کام کر رہا ہے اسلامیہ کام کر رہے ہوتے سارے اتنی بڑی تحریک ہے اتنے سارے کام ہوتے ہیں اب کسی کو کوئی کام دینا ہے میرے باپا نے تو آپ کی یہ عادت دیکھی میں نے کہ آپ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پرچی لکھی مثال کے طور پر. آپ پرچی لکھ کے کسی کو کہیں گے ہی نہیں کہ یار جا اس کو بلا کے لیے ہمیں پرچی دینی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس سے بلانے کے بجائے یا تو اٹھ کر دے دیتے یا اس کو پہنچوا دیتے ہیں یہ انداز دیکھا بلوانے کا مزاج بہت ہی نہ ہونے کے برابر امیر سنت کا وہ شاس وہ بھی ایندہ ضرورت ادروائز خود ہی جانا یہ اتنی پیاری ادا ہے امیر علی کی کاش کے میرے چینل والے باپا کو دکھا رہے ہوتے مستقل طور پر تو اتنی یہ پیاری ادا ہے امیر علیہ کی کہ مطلب اس سے لوگوں کے دلوں میں جیسے میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے یہ انداز اچھے لگتے ہیں باپا کے اور ساتھ رہتے ہیں تو کوفت نہیں ہوگی آپ کو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا بڑی ہی مطلب ایک فلیکسبل انداز ہے اور بہت ہی ہین والا انداز ہے پیار بھرا انداز ہے ایک خیال لکھنے والا انداز ہے یعنی یہ تو ہوتا ہے نا کہ میرا خیال رکھے امید سننے کی طبیعت میں یہ ہے کہ میں دوسروں کا خیال لگوں۔ جا کر آپ کی طبیعت پوچھتے رہیں گے آپ کی وہ ابو ہوا کے حوالے سے خیر خواہ کرتے رہیں گے کھانے پینے کے حوالے سے خیر خواہ کرتے رہیں گے یہ ایک انداز ہے یہی انداز جو امیر علیہ سنت نے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی تو اختیار کیا ہوا ہے میں تمام میرے مدنی چلنے کے ناظرین جو گھر کے بڑے ہیں سربراہ ہیں بڑے بھائی ہیں بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹا میری عزت نہیں کرتا میں بڑے سے کہوں کہ آپ ایسا عمل کرے چھوٹا خود عزت کرے گا تو اس طرح والد صاحب وغیرہ جو بھی ہیں بڑے ان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اس طرح بنائیں کہ آپ کے گھر والے خود آپ کی عزت کریں گے آپ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں ہم خود اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں گھر کا سربراہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے میں نے چند ٹپس جس سے آپ کہتے ہیں اپنے لینگویج کے اندر چند ٹپس دیے ہیں گھر کو امن کا گہوارا بنانے کے لیے کچھ بچی کی امی کے لیے کچھ بچے के کے لیے شفقت و محبت پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت ماحول پیدا کرنے کے لیے اور ایک طرف آ جائے گا آپ کہیں گے چلو کوئی نہیں بدل میں کہتا ہوں آپ بدل جاؤ کوئی نہیں بدل آپ بدل جائیں بیوی بی زین بنا لے ٹھیک ہے نہیں بدلتے شور نہیں بدلتا شور نہیں بدلتے بچے کوئی نہیں بدلتا گھر کا ماحول نہیں بدلتا میں کہتا ہوں آ بدل جائیے آپ تو چپ ہو جائیے آپ تو کمرے مدینہ لگا لیجئے کیا گھر تروا کر ہی دم لینا ہے کیا گھر کو پارا پارا کر کے ہی دم لینا ہے نہیں نا آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا گھر ٹوٹے ہر شخص چاہتا تو ہے کہ میرا گھر امن و سکون کا گھیوارا بنا رہے مگر اس کو بنانے کے لیے خود اس کا اپنا کردار کیا ہے ہم اپنا کردار ادا کریں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے خود اپنا کردار ادا کریں بس یہ کل کے بیان میں بھی امیر سنر نے فرمایا کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں جس سے کہ ہمارے ملک کو اور ہمارے گھر کو یا ہمارے دین و ایمان کو بھی نقصان پہنچے سل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ امیر سنت کی چند میں نے آپ کو ادائیں جو عرض کر دی اسی طرح صحاویہ فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں اکثر ام مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرتی تھی جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں اندازہ لگائیے کہ اس دور میں کو عورتوں کو بھی شریعت کی پابندی کا کس قدر خیال رہتا تھا کہ یہ ان آداب کو اور ان احکامات کو وہ ملوث رکھتی تھی اور آج پتا ہی نہیں ہے عورتوں کو مسائل کا یعنی ان مسائل کا بھی عورتوں کو پتا تھا کہ گھر میں آنے جانے کے یہ احکامات ہیں تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ان کو پتا ہوتا تھا نمازوں کے حوالے سے آج آج خود اسلامی بہنیں اگر غور کریں انہیں اپنے اسلام اور اپنے ذات کے بارے میں جو عورتوں کے بارے میں جو احکامات ہیں اس کے متعلق کتنی معلومات ہیں نہیں ہوتی معلومات اللہ تعالی ہمیں دین کی سوچ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے حضرت جابر ربی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پہلے سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دو کہ سلام ایک دعا ہے تو اب اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ آنے والا دوست ہے خیر خواہ ہے ہمارے لیے دعا کرتا ہوا آیا ہے وہ پھر وہ پیارا مدنی ہمارا مسلمان بھائی اس کا اسی طرح استقبال کیا جائے جس طرح ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کا استقبال کرنا چاہیے سلام کے بعد آنے والا اپنا نام بھی بتائے تو ایک کاش ایسا ہو کہ اب جیسے آپ نے کسی کو اجازت دی کو گھر میں آیا اب گھر میں جب آنے کی اجازت دی ہے تو اسے اس انداز سے ملیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے اس کو لگے کہ میرے آنے سے کو خوشی ہوئی ہے وہ منہ نہ چڑھا ہوا ہونا چاہیے وہ منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اگلا بولے یار میں چلو جاتا ہوں بھائی خدا پھر تو اچھا تو تم دروازے نہ بول رہے یار جی بولیے کیوں آئے جب آپ اجازت دیر اس کو آنے کی آئیے آئیے آئیے سلح اللہ ماشاءاللہ اللہ ارے واہ آپ آئے ارے اندر آئیے سبحان اللہ پھر پردہ پردے کا انتظام ہو پردے کا اہتمام ہو اس کو مطلب بہت عزت و پیار اور محبت سے بٹھائیے اس کو خوشی ہوگی ملن ساری اس کو اچھا لگے گا آپ کا مسلمان بھائی آیا ہے امید کرتا ہوں کہ اس طرح بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ جو یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی کچھ حکمتیں ہیں چند حکمتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ گھر کی چار دیواری یہ بند رہنے والے کے لیے امن اور سکون کا گھیوارا بنی رہے اور بیرونی مداخلت کم سے کم ہو دوسرا ہر ایک منہ اٹھا کر اندر داخل نہ ہو جائے نہ کسی کو اندر یوں داخل ہونے کی اجازت دے دینی چاہیے کہ اس سے بھی گھر کا امن سکون اور گھر کا نظام یہ پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارا گھر ہمارا محلہ ہر ایک امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ عزوجل اور ہمارے گھر کے اندر جب ہم ہوں گے تو ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھیے کہ جب اتنی ساری حکمتیں بیان ہو رہی ہیں طریقے کار بیان ہو رہا ہے وہ شخص کیسا عجیب ہے جو لوگوں کے گھروں کو توڑ کر داخل ہو کر چوریاں کرتا ہے ان کو تھریڈ کرتا ہے ان... ان کو اغوا کر لیتا ہے ان کا مال چوری کر لیتا ہے ڈکیتیاں مارتا ہے اور جو چتتے چتے چتے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں اپنے گھر سے دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام کے ان مبارک اصولوں پر عمل کرنے کے تحفے کا تعافرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کنٹینیو کہ الحمد مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے اس عظیم تحریک کے ساتھ ہمیں اس طرح کے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں جس سے معاشرہ ہمارا کسی صورت اسلامی معاشرہ بن جائے مدنی معاشرہ بن جائے اب بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابست آ رہے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہے مدری چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہے اب مل سنت کھانا کھا خا کے فارغ ہو چکے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم ہم امبیل اسلو کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد